اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر تیس ابو سالم الخوسنی ابو صالبہ الخوشنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ رسول نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ اللہ, اللہ تعالی نے بہت ساری چیزیں فرض قرار دی ہیں اور جو فرائد ہیں کیا ہیں حقوق اللہ بھی فرائد میں ہیں اور بہت سارے حقوق اور حقوق سب سے پہلے والد بچوں کا فرائد اِنَّ اللَّهَ فَرَادَ فَرَائِدْ فَرَا تُزَيِّئَهُهَا اے لوگوں اللہ نے بہت سارے عوامر بہت ساری چیزیں تم پر فرض کرا دی ہیں ان کو ادا کرتے رہنا پابندی کرنا ان کو چھوڑنا نہیں زائے اور برباد نہیں کرنا وَحَدَّ حُدُودًا اور زندگی گدارنے کے لیے آزادی دیجئے ایک حدود قائم کر دیا ہے کہ بس اتنے ہی تک تمہیں آگے بڑھنے کی عمل کرنے کی اجازت ہے تو جو حدود اللہ نے گھیر دیا ہے اس کی پابندی کرنا فلاد اللہ کے حدود کی تجاوز کو تجاوز نہیں کرنا اللہ نے سود حرام کر دیا یہ حدود ہے اب اس سے آگے نہیں بڑھنا اللہ نے فرمایا حلال طریقے سے عزت کے ساتھ صداقت کے ساتھ تجارت کرو جو منافع آتا ہے جتنا لو لیکن سود نہیں لینا کبھی نہیں کہنا کہ جیسے بھی تو کاروبار ہے بھائی ہم ایک ہزار ایک لاکھ اپنے پاس بزنس میں لگاتے تو حلال کسی اور کو دے دیا ایک لاکھ پر دس ہزار دے تو مولا کیا ہے سیم سیم احل اللہ اب وحرم الربا نہیں ہے وہی مجھ کا جو آدھا قیدا بنا فلاد جو حدود ہم نے کائے اللہ نے کیا اس کا اس سے تجاوت نہیں کرو رم اشیا فلاً بہت ساری چیزوں کو حرام قرار دیا ہے حرام کے قریب نہیں جاؤ اس سے بچو وساقاً اشیا بہت ساری چیزوں سے اللہ تعالی خاموش ہے رحمت القم تاکہ تمہارے لیے کیا ہو رحمت ہو رحمت القوم غیر نشیان اللہ بھولا نہیں ہے سکتا ہے بھائی حرام ہو لیکن اللہ بیان کرنا بھول گیا آہ آہ تمہارا رب جو ہے بھولنے والا نہیں وما کان ربو کا نش کیا سورہ مریم آپ کا رب کوئی چیز بھولتا نہیں جن چیزوں کو اللہ رسول نے چھوڑ دیا ہے وہ تمہارے لیے حلال ہیں یہ نہ کہو کہ ہو سکتا ہے بھائی اللہ بھول گئے اللہ بھولا نہیں ہے اب یہاں دو لفظوں میں وصول سمجھ لیں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جو چیزیں اللہ نے چھوڑ دیا بھولا نہیں وہ تمہارے لیے کیا ہے حلال ہیں ایک ہے عبادت کیا ہے عبادت ایک ہے عبادت عبادت میں وہی کرنا ہے اتنا ہی کرنا ہے جتنا اللہ نے حکم دیا اس سے آگے بڑھیں کہ تو بدات ہو جائے گی آئی بات سمجھ میں لیکن کسی چیز کے حلال اور حرام ہونے میں جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا وہی چیزیں حرام ہوگی جو حلال کیا وہ بھی حلال اور جن چیزوں سے اللہ خاموش رہا وہ بھی حلال. آئی بات سمجھ میں کھانے پینے چیزوں میں اصل چیزیں حلال ہیں کیا ہیں حلال ہیں جن چیزوں کو حرام کر دیا ان کے علاوہ اور کسی چیز کو حرام کہنے اختیار کسی کو نہیں سب حلال ہیں استعمال کرو جو چیزیں حرام تھی اللہ نے بتا دیا سمجھ گئے نا نمبر دو عبادت میں عبادت میں ہم کسی کے ساتھ کوئی چی, کچھ نہیں کریں گے اتنی عبادت کریں گے جتنا اللہ نے حکم دیا دین اور دنیا یعنی ان دونوں میں فرق رکھنا اس حدیث کو دار کتنی روای کیا بس صنعت صحیح